بسم اللہ الرحمن و رحمہ الحمد اللہ علی محمد وحمد الحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سلحم بادشاہ واٹسپ گروپ آ... اور باقی تمام جو ہے واٹسپ گروپ سینسا اور باقی تمام سامین سامع خورگر برادران سب کو شمہ سنگھ سلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دف کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چھ سو انانوے ایٹ سکس ایٹ نائن ابلیغ تین سو اکتیس ہے اور چھ سو انانوے جو ہے ایک کم نوے چھ سو اوراد فتح کے دعوے شریف کی شروع سے ابھی تک کے دروش کی تعداد ہے اور تین سو اکتیس اوراد فتح کے حضوصی درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم لوگ اسما الحسنہ میں سے اسلیہ اسماء حسنیہ کے بعد میں ہے اور اس مقدس نمبر اکیس یا علیم اس مقدس اسم کے بارے میں ہیں اور انوانی ہے العلیم جل جلال القرآن پاک میں یہ مقدس قرآن پاک میں کتنی تعداد میں آیا یہ آپ کو پرسون درس میں بتایا تھا یہ کافی ایک سو ستاون مرتبہ جو اس مقدس قرآن پاک میں آیا تو ان میں سے چند آیا جن میں یہ مقدس آیا ہے اور لوگوں کو قارئین کے جو ہے سماعت تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمیں جو ہے ہم اس کو محسوس کریں واقعی قرآن پاک میں یہ مقدس آیا ہے اور اہم مطالب ہمیں سمجھاتا ہے تو اس میں پہلی آیت آپ لوگوں کو بتایا تھا ابھی دوسری آیت جو ہے آیت نمبر تھی ہاں پہلی آیت سبحان اکل مولانا تھا دوسری آیت وہ ماتاف من خیر الف اللہ بہ علم بہ علیم, علیم. القدا سرا تھا ابھی تیسری آیت جو ہے یہ الحمت وط اللہ عالم اللّہ بک الِشین علیم سورہ بکرا جو ہے آج نمبر دو سو میں یہ مقرد آئے تھے اس میں ان اللہ بکلی شہ ن اللہ فرماتا ہے و اللہ اللہ سے ڈرو طوا لاہی اختیار کرو وہ عالم اے مومن جان لو ہاں جا تمام نو انسانی قرآن کا مخاطب تو تمام موجود عالم ہے علمو اور, اور جان لو ان اللہ لابلہ شکش و اللہ تعالیٰ کے ذات بھی کلی شع نلیم ہر شے کے بارے میں اس کو پورا پورا علم حاصل ہے کائنات میں جو خوش ہے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو شروع سے لے کر آخر تک اور مکمل سو فیصد ہنڈریڈ پرسنٹ اللہ تعالیٰ کو علم و اس کے علم ہر چیز پر محیط ہے چھایا ہوا ہے تو تجمج اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اطق اللہ وطق اللہ یعنی طا علائی اختیار کرو ہاں اور جان لو کہ بلا شک شبہ نلّہ بلا شک شبہ نلّہ اللہ, اللہ تعالیٰ کو بالکل شلیم ہر چیز کہلوم ہے ہاں جی یقین کے ساتھ جانے بند مومن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کر ہے یقین کے ساتھ بال شک شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کی تو اس آیت مجیدہ میں اس کی تھوڑی توضیح یہ ہے یہ طوہی اختیار کرنے کا حکم دینے کے بعد و تقال اللہ علّہ سے ڈرو طا الہی اختیار کرو یہ طوی اختیار کرنے کا جو حکم دینے کے بعد ہمیں اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس بات کو بھی جانیں عالم اللہ نے کہا نا اور جان لو ہمیں یہ حکم دیا امر و علم امر کے شاید ہاں جی واجب پر وجوب بدلات کرتے اللہ حرمت ہیں اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک تو طاََ الائی اختیار کرنے کا حکم دیا طاََ الائی اختیار کرنے حکم دینے کے بعد جو ہے ہمیں اس بات کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم اس اس بات کو بھی جانیں کہ بلا شک و اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا ہر شے کا علم ہے مانتے ہیں عالم اس بات کو بھی جان لو کہ ان اللّہ بالکل یہ شعم بش اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے ہر شے کے والی شے کے لفظ عالم بار میں بتایا نہ وسیع لفظ ہے اس کے مفہوم میں جو ہے ماں سب کچھ آ جاتی ہے اس کائنات میں حت باس رحمۃ اللہ خود بہتر لیکن یہاں اللہ نے وہ ہمیں مخاطب کیا تو ما سے وال پوری کائنات جو ہے اللہ تعالی اس آیت کے اس شے کے مفہوم کے اندر ہے یعنی اس کائنات کے ہر ذرہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو مکمل علوم ہے اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے احاط علمی سے اس کے علمی دائرے سے اس کے نگاہ اعظم سے خارج نہیں ہیں وہ سب کو دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. پوری ہاں جی وسعت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کیونکہ فرمائے ہم اس بات کو بھی جانیں والوں کی بلا شک شبہ اللہ تعالیٰ کو ہر شیک علم ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے جیسے اورائتوں میں فرما ہوا میں احاط بیک الشین یہ بھی فرمایا یہاں بیک شین علیم کا وہاں پر احاط شین علما دونوں کا مطلب ایک چیز ہے الفاظ جے قرآن کی فساد بلاغت ہے ایک مطلب کو مختلف الفاظ میں بیان کرتے تو لفظ شیخ جو ہے اللہ بیک شین علیم لفظ شیخ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے تو اس لفظ شیخ جو ہے یہاں پر تھوڑا توضی طلب ہے لفظ شے ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے معفوم معنیٰ کے اندر اس کائنات کے تمام چیزیں آ جاتی ہے لفظ شے کے اندر اس کائنات کے تمام چیزیں آ جاتے ہیں اور سب کو شامل ہے حتٰ تعالیٰ کی ذات تک کو شامل ہے لیکن یہاں مراد نہیں ہے یہاں اللہ ہم سے مخاطب کریں تو اللہ خود اس میں شامل نہیں اس لفظ شے کے معافوم سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے یعنی اللہ تعالیٰ کتنا وسیع ہے عظیم ہے اس عظیم کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے احاطۂ علم سے خارش نہیں ہے بالکل نشین علی فرمائے ہر چیز کا مجھے اللہ کو علم ہے تو انسان اور اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے نظر سے کیسے ماخی رہ سکتے ہیں اللہ نے فرمائے کوئی شیخ شیخ نظام ایک ذرہ بھی آ جاتے یعنی ایسی چیزیں آ جاتے جو اس کا آج کل کے جو چیزوں کو دیکھنے کے جو مائیکرو ہے جو چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کو جراثیمی معلومات کو دیکھتے ہیں ہمارے خون کے اندر کیا کیا جراثیم وہ سب دیکھتے ہیں تو اللہ وہ اس پر بھی شے کے لفظ اللہ ہوتے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ ایک خون کے اندر موجود تھیں ہاں جی ایک جراثیم کو بھی اللہ تعالیٰ ہیں مجھے اس کے بھی علم ہے تو پھر انسانوں ہم غفلت سے نکل آئے ہم کیسے سوچتے ہیں اللہ کا ہمارے اعمال کے بارے میں علم نہیں ہے ہمارے بارے میں علم نہیں ہے اس کے علم نہ ہو کہ آپ کیا رہے ہیں؟ آپ کہاں ہیں کدھر ہیں اچھے محفل میں برے محفل میں ہیں نیکی کے محفل میں گناہ کے محفل میں ہیں ہاں جی کہاں ہے کدھر ہے؟ کیا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو ہمارے اعمال سے وہ نہیں ہے کیا جی خود نے خود سنمایا بالکل بالکل نشین اس کے علم ہر چیز پر محتوا با بالکل نشین علم اس کو ہر چیز کا علم ہے تو پھر اب ہمیں جو ہے انسان کو کہیں چھپنے کا جگہ اب نہیں ہے زینگرہ میں تو ایک ذرا بھی اللہ تعالیٰ کے احاط علم سے خارج نہیں ہے تو انسان اور اس کے عامل اللہ تعالیٰ کی نظر سے کیسے معافی رہ سکتی ہے لہٰذا بندے مومن کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس علم محیط پر پختہ ایمان رکھتے ہوئے اس کے درگاہ میں سر تسلیم خم ہو کر رہنا ہی صداور ہے اور سر نیچا ہاں جی کر کے بیٹھنا ہی جو ہے ادب و احترام کا تقاضا ہے اللہ کے حضور میں اور اس ذات کے احکام سے سرمے انحراف اپنے لیے جائز نہیں سمجھنا چاہیے اور متی ماس ہو کر رہنا چاہیے زندگرہ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذات ایسے عظیم ذات ہے ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے اسی بات پہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہماری ہر چیز کا علم ہے ہاں جی ہمارے تمام اعمال کردار رفتار گفتار کا اس کا علم ہے حتیٰ ایک وقت میں فرمایا اللہ کے اللہ علیم با صدور اس نے فرمایا تم اپنے دل کے اندر جو کچھ باتیں چھپا کے رکھا ہوا کسی کو نہیں بتایا اللہ فرمان جو علم ہے علیم باف صدور تمہارے دل کے اندر بھی جو کچھ ہے ان سب کو بھی مجھے علم ہے تم دل میں کیا کیا چیزیں سوچ رہے ہیں اور سوچا ہوا ہے کسی کو ابھی تک اس پر آگاہی نہیں دیا ہے قریب ترین دوستوں کو بھی اللہ رمتِ مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کیا چیز سوچا ہے کیا چیز تم نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے ہاں ایک عالم خائنت العین اللہ رحمت تمہاری نگاہوں کے خیانت سے ہوں کہ تم جب راستہ چلا ہوتا ہے کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں بڑے بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں استاد کے ساتھ ہوتے ہیں ہاں جی ایک کسی شاع جو آپ کو برائیوں سے ٹوکتی ہے ٹوکتا ہے اس کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ بے ممکن ہے آپ کی نگاہ کی ارکات وہ نہ دیکھ سکیں ہاں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کدھر دینے راستہ دیکھ کے جا رہے ہیں اولا الٹا سیدھا دیکھ رہے ہیں ہاں جی وہ شا... ان کی نظر میں شاید نہ آ جائیں لیکن اللہ فرماتا ہیں یا عالم خائین تلعین وہ تمہارے نگاہوں کے خیانت کو بھی جانتا ہے ہاں کہ تم کدھر دیکھ رہے ہو کہاں دیکھ رہے ہو تم چوری چھپے ہاں آنکھیں کنے سے کدھر ہے نگاہ دوڑا رہے ہو ہاں اچھی نیت سے نگاہ کر رہے ہو یا بری نیت سے کر رہا ہو ہاں کسی چیز کے معرفت حاصل کرنے کے لیے یا غلط نگاہ سے دے رہے ہو اللہ رحمۃ سب چیز کا پتا ہے میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو ہاں میں تمہارے ہر عمل سے آگاہ ہوں تو ایزان میں ان آیات پر جو ہے آخریقت کے اساتیذ حوصلہ کے اساتیذ سنواتے ہیں یہ ان قسم کی آیات کو آیات علمیہ کہا جاتا اللہ کے علم سے متعلق آیات ہیں فرماتے ہیں اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات علمیہ جو ہے پڑھ کر سمجھ کر جان کر کوئی ہدایت نہ پائے سیدھے راستے پہ نہ جائیں تو دنیا کے کوئی طاقت اس بندے کو سیدھے راستے پہ نہیں رنگ ڈال سکتے ہیں سیدھے راستے پہ نہیں لے سکتا ہے یقینی بات ہے اللہ جیسے عظیم ذات دیکھ رہا ہے ہاں جی اور وہ باس نہیں آتے ہیں تو پھر پھر دوسرے کس سے وہ ڈریں گے جب اللہ سے نہیں ڈرتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جو ہے جب کہ اللہ سے عظیم ذات ہے کہ آپ کے تمام روزی ایک لمحے میں آپ سے چھین سکتے ہیں ایک آدمی صبح امیر تھا شاہ رات کو بالکل جو ہے فقیر مد اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں آپ جو ہے صبح صحیح سلامت ہے رات کو آپ جو ہے کا شکار معذور ہسپتال میں ایڈمٹ ہو سکتا ہے ہاں جی ہماری جو تمام جو خیرات جو ہمارے ہاتھوں میں سب اللہ کے ہاتھ میں وہ چاہیں تو بائیں رکھیں باقی رکھیں چاہیں تو چھین لیں ہاں جی شیخلا بھین چھین لیں لہٰذا جو ہے ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہوگا زنگر ہاں جی اس غفلت کی نیند سے خراب جی, ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں اس بات پر پختہ ایمان لانا ہوگا اگر ہم نجات چاہتے ہیں آخرت میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ کے میرے سب کچھ اعمال کا پتہ ہے میں جب بھی کسی کام کے بارے میں سوچتا ہوں یا مثبت سوچتا ہوں منفی سوچتا ہوں اللہ کو مجھ سے پہلے پتا یہ بندہ کیا سوچنے والا ہے انہ اس موضوع پر کس کس طرح اس پر اس نے غور فکر کرنا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں انہیں کیا سوچا ہے ہاں اچھا سوچا ہے برا سوچے اس کو ہر چیز کہنا میں تو حضران کرم لہذا یہ آیا اللہ نے میں وہ اللہ یہ لوگ اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈر کیوں فرمائیں کیونکہ بھائی وہ دیکھ رہا ہے ہاں ضورن ہم اگر جو ہے وہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں استاد بہت ہی غلط کاموں سے ہم بات رکھتے ہیں کیونکہ میرا باپ دیکھ رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے ہاں استاد کے ساتھ ہے تو آپ ڈرتا ہے بھائی استاد جو دیکھ رہا ہے استاد کے ساتھ ہے حتیٰ ایک معصوم بچہ جو ہے جو صاحب تمیز ہے صحیح غلط بہت تمیز کا سر چار پانچ سال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ وہ حرکت و سکنا نہیں کرتے نہیں کرتے ہیں ہرگز کیونکہ بچے کو دیکھے گا وہ دوسروں کو بتائے گا اور آپ ذلیل خار ہو جائے گے مٹی بلد ہو جائے گا تو جب جو ہے ہم ایک بچے سے بھی اپنے آپ کو اس کو جس کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچاتے ہیں اس سے چھپ کے کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک مطالعہ جو اس کائنات کا مالک بھی ہے رازق بھی ہے رب بھی ہے ہاں جہ سب خوش وہی اللہ ہے اس کائنات کا وہ دیکھ رہا ہے اور ہم گناہ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے ہم اس کی نافرمانی کرنے ہاں جی وہ ہماری حرکات و اعضاء و جواری کے معمول سے بھی حرکت کو اسے, اس کا علم ہوتا ہے اس کو پتہ ہے پھر بھی ہم غلطیاں کر ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں اس غفلت سے نکلنا ہوگا ذہن میں اس یہ جو نا اللہ ایک حس پر یہ ایمان اہم ہے شرک سے بجنے کے لیے لیکن نجات کے لیے یہ صرف کافی نہیں ہے نجات کے لیے ہمارے اخلاق سازی کردار سازی اور ہمیں ایک سچا مسلمان بنانے میں اس بات کا سب سے زیادہ دخل ہے کہ آپ کو آپ اپنے اندر یہ پختہ یقین پیدا کریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میرا رب کو میرے تمام حرکات و سکنات کے علم میں اسے پتہ ہے میں اسے سے چھپ کر کچھ نہیں کر سکتا ہوں اسے سے چھپ کر میں ایک چھوٹی سی حرکت کو بھی غلط ہو یا صحیح نہیں کر سکتا ہوں ہاں جی میں جو بولنے سے پہلے اس کا علم میں میں جب ایک بات کو سوچتا ہوں سوچنے سے پہلے اس بات علم بند ہے بندہ کیا سوچے گا تو ایسے عظیم اللہ جو ہیں وہ ہماری تمام احوال سے آگاہ ہے تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے ذہنی کر ہمیں اور اپنے اخلاق حاصر کردار حاضر اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنا چاہیے یہی عقیدہ آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں ہاں جی پہلا عقیدہ آپ کو شرک سے بچاتے ہیں اللہ کہ اس کا کوئی شرک نہیں ہے لیکن یہ قسم کے عقائد کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ مجھے میری باتیں سن رہا ہے اللہ کے ہر چیز کا علم میں ہے میں اس کو ہاں اس کو اس سے چھپا کے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں نہ کوئی ایک لفظ بول سکتا ہوں نہ کوئی معاملی سے معمولی حرکت کر سکتا ہوں یہ اس بات پر آپ پختار میں یقین رکھیں تو پھر آپ جو ہے کل معصوم ہو جائیں گے میں ہاں جی عصمت کے قریب پہنچیں گے جیسے عصمت دلکشی کا جاتا ہے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے میں غلطی کیسے کروں جب بھی آج بھی سے تائیں بائیں آ نگاہ دورانہ چاہیں فوراً آپ کے دل و جمع میں یہ عقیدہ سامنے آ جائے گا بندہ خدا اللہ دیکھ رہے ہیں ہاں آپ کو ہوشیار کریں گے اور آپ توبہ کریں گے آپ سیدھے راستے میں آ جائیں گے لہذا اعظم گرامین اصما الحسنیہ سے ہمیں ہر صورت میں سوال لینا اگر ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے تو ہمیں ان تمام چیزوں سے صحیح سوال لینا چاہیے میرے دو اللہ تعالی ہم سب کو مقدس آصما الحسنہ کے معنی معفوں کو سمجھ کر ان پر پختہ ایمان پختہ یقین رکھ کے اپنے کردار اخلاق سادی اپنے اعمال کی اصلاح کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور تمام آسمانوں کو توفیہ